کیا آج آپ نے کنز ایمان شریف سے کم از کم تین آیا بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دلجمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انہا اللہ سبقت لہو اولا بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے حضرت علی مرتضا کر اللہ تعالی وجہ کریم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا میں انہی میں سے ہوں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور اور عبد الرحمن بن آف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز کابہ معظمہ میں داخل ہوئے اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ تھے نظر بن حارث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دے کر ساکت کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی اب دون دون حسب جہنم کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں یہ فرما کر حضور تشریف لے آئے پھر عبداللہ بن زباری سہمی آیا اس کو ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ہوتا تو ان سے مباحثہ کرتا اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابن زباری یہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کہنے لگا یہود تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں اور نصارہ حضرت مسیح کو پوجتے ہیں اور بنی ملیح فرشتوں کو پوجتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر اور مسیح اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت غیر مسلمین شیطان کی پرستش کرتے ہیں ان جوابوں کے بعد اس کو مجالے دم زدن نہ رہی اور وہ ساکت رہ گیا اور در حقیقت اس کا اعتراض کمال انعت سے تھا کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تا ابودہ ہے اور ما زبان عربی میں غیر ضوی القول کے لیے بولا جاتا ہے یہ جانتے ہوئے اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں توضیح فرما دی گئی لاسونا ہہم سی مستن خَالِدُونَ <تصفيق> وہ اس کی بھنک ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچیں گی وہ منازل جنت میں آرام فرما ہوں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں خدا بندی نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے لا لایا سون فضاء اکبر ملا الملائکہ مکم الزی کو تم توعدون انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بھری گبراہٹ یعنی اخیرہ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے قبروں سے نکلتے وقت مبارک بادیں دیتے تہنیت پیش کرتے اور یہ کہتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا مانا تم تما سیل قطب کما بدنا ابل قو نئی نا کنا فائلی جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ جو کاتب اعمال ہے آدمی کی موت کے وقت اس کے نام آمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یعنی ہم نے جیسے پہلے ادم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد پیدا کریں گے یا یہ مانا ہے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے بڑھنا غیر مختون پیدا کیا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم اس کو اس کا ضرور ہم کو اس کا ضرور کرنا قدی کا اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے بارش میرے نیک بندے ہوں گے اس زمین سے مراد زمین جنت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار کی زمینیں مراد ہیں جن کو مسلمان فتح کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ زمین شام مراد ہے بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو کہ جو اس کا اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے جنت پائے اور مراد کو پہنچے اور عبادت والوں سے مؤمنین مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اللہ رحمت رَحْمَةً علمی اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے کوئی ہو جن ہو یا انس مومن ہو یا کافر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا مومن کے لیے تو آپ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور خص مصق اور استحصال کے عذاب اٹھا دیے گئے تفصیل روح بیان میں اس آیت کی تفسیر میں اکابر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ تامہ کامیلہ جامعہ محتاطہ برجمی مقیدات رحمت،, رحمت غیبیہ و شہادت علمیا و عینیہ و وجودیہ شہودیا و سابقہ و لاحقہ و و ذالک تمام جہانوں کے لیے عالم اروا ہوں یا عالم اجسام روی العقول ہوں یا غیر رویل اقول اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو کل ان نمایو الیا نما اللہ واحد فہل تم مسلم تم فرماؤ مجھے تو یہی وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو فعین فکل ادا ثواب پھر اگر وہ منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو فرماد ہو کہ میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں بے خدا کے بتائے عالم محمد آشیقان رسول متوجہ ہوں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر تیرہ منٹ بارہ سیکنڈ ہے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 اشتاق کے نوافل اور قزانات سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب اور میں کیا جانوں بے خدا کے بتائے کہ پاس ہے یا دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے عذاب کا یا قیامت کا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 صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نويت سنت الاعتکاف میتھے میتھے اسلامی بھائیو قریب قریب آکر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں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 صاحبِ و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دامت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبات المدینہ کی متبوعہ تین سو چوالیس صفحات پر مشتمل منہاج العابدین صفحہ ایک سو آٹھ پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے مشہور محاورہ ہے من کاسورا لگا تو ہو ہو یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر لب کھولنا اور منہ سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجئے نعت شریف پڑھیے خوب خوب ذکر الہی کیجئے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ عزوجل کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے دو اللہ عزا اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگے زبان کے عمدہ استعمال کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومئے چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ عز وجل کے محبوب دانائے غیوب منزہن عنیلعیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے قلہم اللہ احد پوری صورت کو دس بار پڑھا اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے جس نے بیس بار پڑا اس کے لیے دو محل بناتا ہے جس نے تیس بار پڑا اس کے لیے تین محل بناتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے بہت سے محلہ ہوں گے اس فرمایا اللہ تعالی کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اللہ کی رحمت سے تجنت ہی ملے گی ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد استنگ فراہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے. پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی مگر اب غیبت کی اس قدر کسرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے, کے اٹھ رہے مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جب گٹر صاف کی جا رہی ہو تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا مگر بھنگی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے سناچے فتح رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ سات سو بیس پر ہے جھوٹ اور غیبت مانوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں ولہذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑانڈ یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے معلوف یعنی اس کے عادی ہو گئے ہیں ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں جیسے چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے ایزاد نہیں ہوتی دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب عزا سے ڈرے جھوٹ اور غیبت ترک کریں کیا عزوجل منہ سے پاخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پاخانے سے بدتر سرانگ یعنی بو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالی عنہما سے راوی ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے ایک بدبو اٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ بدبو کیا ہے یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا مولا ہمیں قیدین جہنم کا بنانا اے پیارے خدا اذ پے سلطان زمانہ جنت کے معلات میں تو ہم کو بسانا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ابیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے ورنہ خدا کی قسم غیبتیں اور توہمتیں اور مختلف گناہوں کی شامتیں آخرت میں پھسا سکتی ہیں. واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں اللہ عز و جللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا یاد رہے تلاوت قرآن حمد و ثنا مناجات دعا درود و سلام نعت خطبہ سنتوں وغیرہ سب ذکر میں شامل ہیں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم بارہ منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دیں جتنی دیر تک درس دیں گے انشاءاللہ عزوجل اتنی دیر تک کے لیے دیگر فضائل کے علاوہ اسے بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا فیضان سنت کے درس کی بھی کیا خوب مدنی بہار کاش اسلامی بھائی مسجد گھر بازار چوک دکان وغیرہ میں اور اسلامی بہنیں گھر میں روزانہ دو درس دینے یا سننے کا معمول بنا کر خوب خوب ثواب لوٹے اور ساتھ ہی ساتھ اس دعائے اکتار کے بھی حقدار بن جائیں کہ یا رب یا رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ دو درس دیں یا سنے ان کو اور مجھے بے حساب بخش اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ فیضان سنت کے درس کی بہاروں کے تو کیا کہنے لائن المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بیان دیا. میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا کہ میری نظر گلی میں کھڑے دعوت اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے ہی چوک درس دے رہے تھے ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا میں یوں تو دین سے عملی طور پر اس قدر دور تھا کہ سبز امام والوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا مگر نہ جانے کیوں ان کو تنہا درس دیتا دیکھ کر مجھے ترس سوچا کہ چلو بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں چنانچہ میں چوک درس میں شریک ہو گیا میرا چوک درس میں شریک ہونا میری اصلاح کا سبب بن گیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا یہ بیان دیتے وقت الحمد للہ اپنے یہاں مدنی انعامات کا علاقائی ذمہ دار ہو ایک دن تو وہ تھا کہ میں سبز امام والوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا اور الحمد للہ آج وہ دن ہے کہ خود میرے سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج جگمگا رہا ہے الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہ کے مہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے علاقوں اور شہروں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا آشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ ازا اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تج پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم یا ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ غلطیاں اور تمام گناہ مواف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرو یا اللہ عزوجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلانے کا جذبہ عطا فرو یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بھال فرما دشمنان اسلام کا مکالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل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 کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان وبك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جزا الله عنا و مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو یا يا الهي رحم فرمى مصطف کے واسطے یا رسول اللہ لا کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر سہے مشکل خوشا کے واسطے کر رد دے در کے واسطے سہی سجاد کے کے میں ساجد رکھ نجھے دل میں ہمیں دے داد میں ہو دادا کیا سر کے سادا دیا داد اسلام داد ہو راگی با گائے مارو سری خود سری ہم جے بلیر ہم بیا رب دیوائے کا کرا رے اس گوساسن سور بھو کر کا دیکھا دیراد را گائے بند یلا جل ربھی ربا کا سد کا منصور رکھ حیاتین مہیگے باسے سور ار آو ہو بہا دے, دے اری علی حسن حسن حسن حسن حسن احمد بہا کے باسے بہر ار رائم را را مجھ پر نار رے گلزار کر دشا کے بے میل یا دئی ماں کو جما ضیا جم جا لو لیا کیا محمد میلیے رو رو کر لیے ل دین و دنیا, دنیا مجھے جر بات برباد کے حق دے دیش کی اسیما کے بار وے تیرے آر سلی دے دیش ہم جی سی وا وی بائے بالکو اچھا تو ستر پور کر چھ پیارا رمشید بد رد رولا دلی رول رض رسالے رسول سدا دی با مجھے کر ادا کا مدر جہاں مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد, احمد رضا واسطے کا کر کب کا جیرا میں ہے کیری آج سین بن بنیا سلام دلام جیرا کاسم ہمیں آشا کرش میں سر سو سو جیر یا تارے آہ مزا گا کاسم ہمیں آشا کرش میں سر سو گرر گرر یا ہوتا آر آر آر احمد, احمد رضا سی کام پاپی نیے آمین عمین جاہ جاہیل امین صلی اللہ حبیب محمد فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراق و دعا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی سفید رس فرما لیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق اشراق و دعا کے نوافل ادا فرمائیں खुश हो حضور से